تُو ہمیں مسہور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں یہ انتہائی حد دھرمی و سخن پروری تھی کہ فرعون کے اہل دربار اس چیز کو بھی جادو قرار دے رہے تھے جس کے متعلق وہ خود بھی بال یقین جانتے تھے کہ وہ جادو کا نتیجہ نہیں ہو سکتی شاید کوئی بیوقوف آدمی بھی یہ باور نہ کرے گا کہ ایک پورے ملک میں قحط پڑ جانا اور زمین کی پیداوار میں مسلسل کمی واقع ہونا کسی جادو کا کرشمہ ہو سکتا ہے اسی بنا پر قران مجید کہتا ہے کہ فلما جاءتھم آیاتنا مبصرتن قالوا ھذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتھا انفسهم ظلمم و اولوا سورہ نمل آیات 13 14 یعنی جب ہماری نشانیاں علانیہ ان کی نگاہوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے حالانکہ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے مگر انہوں نے محض ظلم اور سرکشی کی راہ سے ان کا انکار کیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین اخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا ٹڈی دل چھوڑے سرسریاں پھیلائیں مینڈک نکالے اور خون برسایا یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا غالباً بارش کا طوفان مراد ہے جس میں اولے بھی برسے تھے اگرچہ طوفان دوسری چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے لیکن بائبل میں زالہ باری کے طوفان کا ہی ذکر ہے اس لیے ہم اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں سرسوریاں پھیلائی اصل میں لفظ قمل استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں جوڈی چھوٹی چھوٹی مچھر سرسوری وغیرہ غالباً یہ جامع لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بیک وقت جون اور مچھروں نے آدمیوں پر اور سرسوریوں یعنی گھن کے کیڑوں نے غلے کے ذخیروں پر حملہ کیا ہوگا تقابل کے لیے ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب خروج باب بابسات تبارہ ول میں موسبی میں شفتل لَكَ ولسل میں کبنی اسرو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 عورت الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا غوری مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا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 اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین کے سرزمین کا وارث بنا دیا بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ بنی اسرائیل خود سرزمین مصر کے مالک بنا دیے گئے لیکن اس معنی کو تسلیم کرنے کے لیے نہ تو قرآن کریم کے اشارات کافی واضح ہیں اور نہ تاریخ و آثار ہی سے اس کی کوئی قوی شہادت ملتی ہے اس لیے اس معنی کو تسلیم کرنے میں ہمیں تام بولے وجہ بھی بنی اسرو عل بحرف قومی ملو یا منہ سجالہ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 بنی اسرائیل نے جس مقام سے بحر احمر کو عبور کیا وہ غالباً موجودہ سویز اور اسماعیلیہ کے درمیان کوئی مقام تھا یہاں سے گزر کر یہ لوگ جزیرہ نمایاں سینا کے جنوبی علاقے کی طرف ساحل کے کنارے کنارے روانہ ہوئے اس زمانے میں جزیرہ نمایاں سینا کا مغربی اور شمالی حصہ مصر کی سلطنت میں شامل تھا جنوب کے علاقے میں موجودہ شہر تور اور ابو ذنیما کے درمیان تانبے اور فیروزے کی کانیں تھیں جن سے اہل مصر بہت فائدہ اٹھاتے تھے. اور ان کانوں کی حفاظت کے لیے مصریوں نے چند مقامات پر چھاونیاں قائم کر رکھی تھیں میں سے ایک چھاونی مفقہ کے مقام پر تھی جہاں مصریوں کا ایک بہت بڑا بتخانہ تھا جس کے آثار اب بھی جزیر نما کے جنوبی مغربی علاقے میں پائے جاتے ہیں اس کے قریب ایک اور مقام بھی تھا جہاں قدیم زمانے سے سامی قوموں کی چاند دیوی کا بتخانہ تھا غالباً انہی مقامات سے کسی کے پاس سے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کو جن پر مصریوں کی غلامی نے مصریت زندگی کا اچھا خاصا گہرا ٹھپا لگا رکھا تھا ایک مصنوعی خدا کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی بنی اسرائیل کی ذہنیت کو اہل مصر کی غلامی نے جیسا کچھ بگاڑ دیا تھا اس کا اندازہ اس بات سے بآسانی کیا جا سکتا ہے کہ مصر سے نکل آنے کے ستر برس بعد حضرت موسا علیہ السلام کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون اپنی آخری تقریر میں بنی اسرائیل کے مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ اس کی پرستش کرو اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے اور خداوند کی پرستش کرو اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے یشو باب چوبیس آئے چودہ اور پندرہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 40 سال تک حضرت موسا علیہ السلام کی اور اٹھائیس سال تک حضرت یوشہ کی تربیت و رہنمائی میں زندگی بسر کر لینے کے بعد بھی یہ قوم اپنے اندر سے ان اثرات کو نہ نکال سکی جو فرائنا مصر کی بندگی کے دور میں اس کی رگ رک رکھ کے اندر اتر گئے تھے پھر بھلا کیوں کر ممکن تھا کہ مصر سے نکلنے کے بعد فورن ہی جو بتقدہ سامنے آ گیا تھا اس کو دیکھ کر ان بگڑے ہوئے مسلمانوں میں سے بہتوں کی پیشانیاں اس آستانے پر سجدہ کرنے کے لیے بےتاب نہ ہو جاتی